امیر المین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج کے مکتوبات مکتوب نمبر 71. یہ مکتوب جناب امیرین حضرت علی علیہ السلام نے منظر ابن جارود ابدی کے نام اس وقت تحریر فرمایا جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس نے ان چیزوں میں خیانت کی ہے جن کا انتظام آپ نے اس کے سپرد کیا تھا اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی السلام تحریر فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ تمہارے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکہ دیا میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم بھی ان کی روش کی پیروی کرتے اور ان کی راہ پر چلتے ہو گے مگر اچانک مجھے تمہارے متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش نفسانی کی پیروی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے لیے کوئی توشہ باقی رکھنا نہیں چاہتے تم اپنی آخرت گما کر دنیا بنا رہے ہو اور دین سے رشتہ توڑ کر اپنے رشتداروں داروں کے ساتھ صلائے رحمی کر رہے ہو جو مجھے معلوم ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو تمہارے گھر والوں کا اونٹ اور تمہاری جوتی کا تسمہ بھی تم سے بہتر ہے جو تمہارے طور طریقے کا آدمی ہو وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعے کسی رکھنے کو پاٹا جائے یا کوئی کام انجام دیا جائے یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے یا اسے امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لیے اس پر اطمینان کیا جائے لہذا جب میرا خط ملے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ انشاءاللہ اللہ